اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظلموحے کو ہی نہ پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے